السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں, میں دونوں جگہ واحص کے <تصفيق> <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرحيم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 وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه صدق الله العظيم سورت کل مکمل ہوئی آج ہم پڑھیں گے صورت الانشقاق صورت المتفین کی ترتیب نزولی ہم نے کیا پڑھی تھی صورت المتفین کی ترتیب نزولی چھیاسی اور صورت انشقاق کی ترتیب نزولی ہے تریاسی تریاسی ایٹی تھری اور اس کی ترتیب توقیفی ہے چوراسی اس کی ترتیب توقیفی ہے چوراسی صورت النشقافی قطب توقی ہے چوراسی اس میں ایک رکوع ہے اور پچیس آیتیں ہیں یہ سورت بالاتفاق مکی ہے صورت الفتار میں آپ نے اعمال ناموں کے لکھنے کا ذکر پڑھا کہ اعمال نامے کال لکھے جاتے ہیں پھر میں آپ نے علیین اور سجین پڑھا کہ اعمال نامے کہاں پر محفوظ ہوتے ہیں نیک لوگوں کے اعمال نامے کہاں ہوتے ہیں فجار کے اعمال نامے کہاں ہوتے ہیں اب اس صورت میں اعمال نامے ہاتھ میں قیامت کے دن دیے جائیں گے اس کا ذکر ہوگا انشاءاللہ جو مسلمان ہوں گے ایمان والے ہوں گے ان کو دائیں ہاتھ پہ ملے گا اور جو بدکار ہوں گے گنہگار ہوں گے ان کو بائیں ہاتھ میں نامے اعمال ملے گا اس سورت کا نام سورہ انشقاق اس کی پہلی آیت میں اسی وجہ سے اس کا نام انشقاق رکھا اور انشقاق کا معنی ہوتا ہے پھٹ جانا اس سورت میں آسمان اور زمین کے پھٹ جانے کا ذکر ہے اس لیے سورت کا نام سورہ انشقاق رکھا سما شقت جب آسمان پھٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ سب سے پہلے والے مقام سے آسمان پھٹے گا یہ وہی مقام ہے والے والا مقام یہ وہ والا مقام ہے جہاں بہت دور چھوٹے چھوٹے ستارے اکٹھے نظر آتے ہیں یہ آسمان کیوں پھٹے گا وجہ کیا اس کی آسمان پھٹے گا کیوں کیونکہ قیامت کے دن عرش الہی پر فرشتوں کی تعداد چار ہے قیامت کے دن ان کی تعداد آٹھ ہو جائے گی تو اس دن یہ آسمان یہ عرش بڑا ثقیل ہوگا بڑا دباؤ ہوگا اس عرش پر اور اس دباؤ کی وجہ سے اس قہر کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے گا وَأَذِنَت لِرَبِّهَا وَحُقَّت وَأَذِنَت اور سننا آزینہ کا معنی سننا کان لگانا ا اپنے پرور د کے لیے وہ اسی لائق ہے, ہے وحقت اور اپنے رب کا حکم سن لے گا اور اس کو یہی بات ثابت ہے اس کو یہی حق حاصل ہے یہی بات اس کو ثابت ہے جہاں پر یاد رکھیں کہ اللہ تعالی کے احکام کی دو قسمیں ہیں ایک تشریعی تشریحی اور ایک تکوینی ایک تشریعی ایک تکوینی اللہ کے جتنے احکامات ہیں اس کی دو قسمیں ہیں تشریعی اور تکوینی تشریعی وہ احکام جس میں شرعی قوانین ہیں جس کے انسان اور جنات مکلف ہیں اگر انسان اور جنات احکامات کے مطابق زندگی گزارے تو اس پر اجر ملے گا اگر اس کے خلاف زندگی گزارے تو سزا ہوگی اور اس میں جنات اور انسان کو اختیار ہوتا ہے کہ جنات اور انسان ان اعمال کو کرے یا نہ کرے اگر کرے اللہ کے احکامات کی اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرے تو یہ فرمبردار ہے اور اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرے تو یہ گناہ ہے یہ ہے تشریعی اور ایک ہے تکوینی تکوینی تکوینی احکام یہ اللہ تعالیٰ کے وہ احکام ہیں جس جن چیزوں کو حکم دیا جاتا ہے ان ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا ان کے پاس بالکل اختیار نہیں ہوتا جیسے اللہ کا حکم ہو بالکل اسی طریقے سے وہ عمل ہو جاتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے تو ادھر سما ان شخص پر بات سمجھ میں نہیں آئی تکوینی وہ, احکام ہے تکوینی وہ احکام ہے جس میں جس چیز کو حکم دیا جاتا ہے اس چیز کو اختیار نہیں ہوتا اختیار بالکل نہیں ہوتا مثلا اللہ کا حکم ہے آسمان پھٹ جائے اب آسمان کو بالکل اختیار نہیں کہ وہ پھٹے یا نہ پھٹے بلکہ وہ پھٹ جائے گا ان تکوینی احکام کا دوسرا نام تقدیر بھی ہے یا احکام تقدیری بھی کہتے ہیں اس کو سمجھ میں آ گئی یہاں پر دونوں یہ جو آسمان سے کہا جا رہا ادت سما ان شفقت یہاں پر دونوں احکام ہو سکتے ہیں جب آسمان سے کہا جائے کہ آسمان جب پھٹ جائے گا وہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالی آسمان کو شعور عطا فرما دے اس کو مکلف بنا دے اور اس کے بعد وہ فرمبردار ثابت ہو اللہ کی بات کو مان لے یعنی احکام تشریعیہ بھی ہو سکتا ہے اس سے مراد اور تکوینی حکم بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کہے کہ آسمان پھٹ جائے تو وہ مجبور ہو کر پھٹ جائے اس کو اختیار نہ ہو یہ جو لفظ ہے حققت یہ پہلے والے جو احکام تشریعیہ ہے اس کے زیادہ مناسب لگتے ہیں کہ ازنت وہ اپنے پروردگار کی بات سنے گا آسمان بات سنے گا اپنے پروردگار کی اور اس کے لیے یہ حق بنتا بھی ہے اور دوسرا معنی بھی مراد ہو سکتا ہے تو دونوں معنی یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں بات سمجھ میں آ گئی وہ عیدل اور جب زمین کو پہلا دیا جائے گا وہ عید مدت کھینچنا دراز کرنا جب زمین کو پہلا دیا جائے گا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا القت معافی و تخلط القت معافی القت کا معنی ہوتا ہے ڈالنا وہ القت اور وہ زمین ڈال دے گی ما ہاتھ جو کچھ اس زمین کے اندر ہے وہ اور خالی ہو جائے گی تو اس دن زمین نکال دے گی جو کچھ زمین کے اندر ہے اور زمین خالی ہو جائے گی ادینت وہی آیت دوبارہ آئی کہ اپنے رب کا حکم سن لے گی زمین اور اس کو یہی لائق ہے, اس کو یہی بات ثابت ہے زمین کہاں سے بٹے گی اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد انا اول من اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من الجنہ اس وقت جنت سے لا کر مجھے لباس پہنایا جائے گا اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے اٹھیں گے اس کے بعد وہاں کے دوسرے لوگ نکلیں گے پھر مکہ اور مدینہ کے درمیان کے لوگ قبروں سے نکلیں گے پھر اس کے بعد دوسری جگہوں کے لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور زمین کو اس طرح پہلا دیا جائے گا جیسے کپڑے کو کھینچ کر تان دیا جاتا ہے اور زمین اپنے اندر کے تمام خزانے جو چیزیں زمین کے اندر موجود ہیں باہر نکال دے گی زمین سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہے تو وہ جواب دے گی کہ اللہ تعالی کا یہی حکم ہے کہ میں خالی ہو جاؤں اس کے بعد کیا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے یوم تبدل الارض الارض غیر والسماوات زمین اور آسمان دونوں بدل دیے جائیں گے موجودہ زمین کی جگہ دوسری زمین بچائی جائے گی اس کے بعد حساب و کتاب کے لیے دوسری زمین پیش کی جائے گی جس زمین پر انسان نے گناہ نہ کیا ہو اب یہ بات کہ جب زمین تبدیل کی جائے گی تو اس وقت یہ لوگ کہاں ہوں گے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس درمیانی عرصے میں تمام لوگ پل سے کے ایک کنارے پر ہوں گے جی آسمان بھی پھٹ جائے گا زمین بھی پھٹ جائے گی اور زمین خالی ہو جائے گی اس کے بعد اللہ تعالیٰ خطاب کر رہی بے شک تو تکلیف اٹھانے والا ہے الا ربی اپنے پروردگار کی طرف انسان یقیناً تم تکلیف اٹھانے والے ہو اپنے رب کی طرف تکلیف اٹھانا اور پس تو اے انسان اس سے جا کر ملے گا بات سمجھنے والی آیت کو ذرا سمجھے اس آیت میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد کہ ہر نیک اور ہر برا انسان اپنی فطرت سے محنت کا عادی ہے محنت کی عادت ہے اس کو یہ انسان اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے محنت بھی کرتا ہے کوشش بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ, ساتھ یہ برداشت بھی کرتا ہے تو یہ ان کا से سے اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ انسان ایک انسان ہے تو وہ بھی اللہ کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو آپ سمجھ میں آگے اور اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے سامنے حاضری ہوگی ہر انسان نے جو محنت کی ہوگی اس کا حساب و کتاب ہوگا اور پھر اس کے بعد سزا اور جزا ضرور سامنے آئے گی تاکہ اچھے برے اعمال کے نتائج سامنے آ کر عادل انصاف اور فضل کا مشاہدہ ہو جائے مسلمانوں پر اللہ کا فضل ہو اور کفار پر اللہ کا عدل واضح ہو جائے جو کہ بہت ضروری ہے بات سمجھ میں آ جی آپ کا وقت مکمل ہو چکا کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی آج اس کا کی کلاس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا جی الحمد للہ الحمد للہ چلے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ کی کلاس نہیں ہے لیکن میری آگے کلاس ہے انشاء منڈے کو ہماری کلاس ہوگی نو پچاس سے دس تیس تک انشاء اللہ ٹھیک ہے میری آگے اصول شاشی کی کلاس ہوتی ہے ابھی ٹائم کل کل بھی ہوگی ان اللہ کلاس لیکن منڈے سے ان شاء اللہ نو پچاس سے ہوگی یعنی چالیس منٹ کی کلاس ہوگی ٹھیک ہے